الحمد لله الحمد لله الذي علمهنا بهذو من حديثا القران وسبحان الله ن سو جا به خير الزمان ونطينا بأنجاة الشرك والنمع والعسل والثغيان وأعزانا بلحمة dil wal nisa wal ta'ayna kunna fa hum bisturil jinna min alquran wa nirdul da قالوا اللهم صل على محمد وقرأه على الاعان وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعليه سیدال سمسی غنجا اما تا دفع عذو باللائی و سیقان رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہین آمدو کسک علیکم سياك كما تبت على الذين من قضلكم من قضلكم لعلكم تفقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا تپوی مرغا برلپین سُحَانَا فِقَرْفِ عِزَّمِنَ مَّا يَسِقُونَ وَسَلَاقُمْ عَلَمُّ وَسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمُسْرَ عَالَمِينَ قَلْ لَيْسَوُرْ تِقَارَمْ أُمَّةِ أَحْمَدْ نَبِينَ قَلْ لَيْسَوُرْ ہمارے ہمارتے کام دیکھا چار iman wa qanit wa faati kull wa ma iraashni islamu ma چھوتھی تھوڑا پوچھو ترکار گوالک کی سیرت پہ کتنا گالک کی سیرت کہ کتنا سرکار دو محبت کا طریقہ سرکار عالم سے محدت کا طریقہ سے پوچھو چان کرو تک پیتا مند تک بتا کے پی بوچوانیہ سوچنا یا رسول اللہ کے سامنے اندر کے سلام و ان کی دار کتاب قران مدنی کے کیاتہ کی نواں کے علاوہ کی ہے اور اپن کے نام محرم بیعت فلکلا جانے دو شاہ دو عالم فقر دو عالم فادرذو جا شمس الضحى عملن سبا من ند رسطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ابھی سے مبارک عنایت کی ہے۔ دعائے الہٰی کے کے مطابق نقش ہے کہ تو بھی خطاب یہ رہا مبارک کا امنیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بزرگ کا امیناء ہے یہ رمضان المالک کا مقدس مہینہ عنایتوں کا مہینہ تو سال کے گیارہ مہینوں کے اندر سلیم مسلمان اللہ تو خود اللہ جلدہ اپنے مومن یہ مہینہ رمضان المبارک کے مبارک مہینوں کو تینوں کے رحمتوں کے حضور رحمت کا بہینہ آگے پھر میرے محبوب کے درمیانی دن درمیانی نشرا کا نو ہے. ہے, ہے تو پھر یہ مبارک مہینہ کیوں نہ عزت و حکمت والا ہو کیوں نہ چاند والا ہو کیوں نہ مکان والا ہو ماہِ رمضان المبارک رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اللہ جلدہ جلال روحی طرح سے محبت کے مظہر ہیں اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اتنا عزت و عظمت اور شان اور مقام اور بلندی والا مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر کھانے کے رد و سماج کی رحمتیں کیسے روسلا دھار بارش کی طرح درختی ہیں گویا کے رمضان المبارکی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تمام گناہوں سے بچا جائے اور رمضان المبارک گویا کی طرف سے اللہ کا دور اللہ کا قریبی سننے کا ایک ذریعہ ہے رمضان المبارک سیاح سو مرضی کا لفظ ہے اور روزہ جو ہے ضرورت میں اس کے معنی رکنے کے بھی آتے ہیں اور بات رہنے کے بھی آتے ہیں اور شریعت کی اسلام میں معنی رمضان کی شریعت اسلام میں رمضان المبارک کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ ضلع و تادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماعت شیعت کے ساتھ رکے رہنے کا نام روزہ ہے گویا کے تین تین باتوں سے رمضان المبارک کے اندر منا کیا گیا ہے کھانے سے, سے بھی منا کیا گیا ہے اور جوار میں بھی منا کیا گیا ہے اور رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ اور رمضان المبارک کی ترسیجن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معاذہ سے ہجرت کے روزہ رمضان المبارک قرآن کے اللہ جلال کی طرف سے قرآن کے اندر پارا نمبر دو سورت البلا تم پر رمضان مبارک کے کیے گئے جیسا کہ روزے پسند رمضان المبارک کے روزے کیا تھا یہ رمضان المبارک کے روزے پر کا مقصد روانہ کیا تھا رپے رمضان المبارک کے روزے پر نام بھی ہوگا اس کا کوئی نام اور اکرام بھی تو ہوگا رس العالمی رمثانک کے روزے رکھیں گے کیا آپ کی طرف سے ان پر کوئی نام اور اکرام بھی ہوگا تاکہ تم اور بن جاؤ. جلال نے رمضان البارک کے روزوں کا مطلب بیان کر دیا رمضان البارک کے روزوں کا مقصد کیا تھا رفید الجلال کی طرف سے رمضان المبارک کے جو برقرار دے دیے گئے برقرار دینے کا مقصد اور مقصد یہ تھا کہ انسانی نقص جو ہے اس کی اطلاع ہو جائے اس کی اطلاع رفیع کی طرف سے انسانی نقصان چاہیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ رفیع الجلال کی طرف سے انعام تھا اور رفیع الجلال میں رمضان المبارک کا یہ روزہ رمضان المالک کے مقدس مہینے کو مہینے مومن مسلمان بندوں پہ ترجیح دیے گئی کہ مومن مسلمان بندے پر لیں اور رفیب الجلال کی طرف سے مومن مسلمان بندے اللہ جلال کی رحمتوں <متحدث> کو رحمتوں اور سمیٹنے والے بن جائیں اللہ تلال کی طرف سے روزے رکھنے والے مومن مسلمان بندوں پہ ہوتا ہے اندر <سایت> روا <سایت> دامل مبارک کے متاثر <سایت> کو حیران کرتے ہیں مالک مالک بناتے ہیں روا دامل مبارک کے دوستوں کے رفیت جلال نے پہلا مقصد بیان کا دیا لال کو مسلمان اور بن جائے دوسرا مقصد مقصد رفیع الجلال رمضان مبارک کے رونے رکھنے والوں کے لیے دوسرا مقصد جو بیان فرما رہے ہیں رفیت الجلال فرماتے ہیں لال تجرو تاکہ موم مسلمان پر شکر کرنے والے بن جائیں فرماتے ہیں لیکن جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کے اندر براک کا رجوم کروں گا اور میں ان نعمتوں کے اندر کتر کام دوں گا آگے ربیض الجلال اس کی بات ہے اور اگر میری نعمتوں کی نا کرو گے تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے تو ربیز الجلال نے رمضان المبارک کے روزے کا جو مقصد بیان تین مقصد بیان کیے پہلا مقصد یہ بیان کیا کہ مومن مسلمان بننے تقوا والے بن جائیں پر ریب بن جائیں دوسرا مقصد ربیز الجلالماتے لال تدور کے محمد مسلمان بننے شکر گزار بن آگے رمضان مبارک کا تیسرا مقصد بیان پر سارے اچھے رسے کی طرف سامنے والے بن جائے تو بیان کر دیا اور بڑا مقام اور مرتبہ بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے اپنی مشہور کتاب الز اللہ میں کیا احتیاط فرمایا رمضان المبارک کے روزے کے بعد ربارک کا جو روزہ ہے یہاں ہے یہ یا ختم کرنے والا ہے نہ رمضانی ختم کرنے کے لیے رمضان المبارک کے رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں رفیدہ ہوتا ہے تمہارے مبارک روزے بند کیے گئے اس لیے کیے اور بند کی طرف سے. امت جی کیے گئے پر ہی نہیں بند کرا دیے گئے گئے سب کا متوقع مبارک کے روزے بند سے. سے لے کر مبارک کے روزے بند کیے گئے اور پھر وسلم کی زندگی پیار کرنے والے بن جائیں کیوں کا روزہ جس کا مطلب بھی یہی ہے مسلمان بندہ بن جائے اپنی زندگی رب اللہ علیہ کی مرضی نوابنے والا بن جائے اپنی امام البیا بتائے گزارنے والا بن جائے رفیظ کی طرف سے رفتارکار رف اللہ کی مرضی یات کو مانگنے اور رفیع کے ساتھ ساتھ امام اللہ صلی اللہ علیہ کے بتائے کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک جو ہے پریکٹس کا یہ مہینہ ہے اور جب میں اور آپ رمضان المبارک کے اندر جس طرح رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں اگر میں اور آپ اسی طرح سال کے بارہ مہینوں کے اندر زندگی گزارنے والے بن جائیں اسی اللہ کے بلی ہے کہ اپنی زندگی رمضان المبارک کی طرح بنا دو اور جب تمہاری موت آئے گی تو تمہاری موت کی طرح, طرح ہوگی تو وہ اللہ کے بلی کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی رمضان المبارک کے روزوں کی طرح بنا لو یعنی جس طرح رمضان المبارک کے اندر حدب و احترام کرتے ہو رمضان المبارک کے مقدر مہینے کے تقدر کا خیال کرتے ہو اگر سال کے بارہ مہینوں کے اندر اسی طرح جو ہے سال کے بارہ مہینوں کے تقدر کا خیال کرو اور جس طرح رمضان المبارک کے اندر برے کام کرنے سے رک جاتے ہو اور کوئی برائی کا کام نہیں کرتے کسی کے اوپر ظلم و جاتی نہیں کرتے اگر سال کے بارہ مہینوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کی طرح زندگی گزارو گے جب تمہاری موت بھی تو تمہاری موت اس کی طرح ہوگی اور, ایک اور اللہ کے سے کسی نے سوال کیا بزرگ کسی نے سوال کیا کہ اے آن سنی مسلمان اور اللہ کے دلی میں کیا فرق ہوتا ہے قربان جمعیا اللہ کی نظر بڑی دور تک ہوتی ہے بڑے دور میں ہوتے ہیں اس اللہ کے بلی نے شاہ جمعیا کہتا ہے کہ عام مسلمان رب العالمین کو مانتا ہے اور جو اللہ کا بلی ہوتا ہے وہ رب العالمین کی بھی مانتا ہے یعنی عام مسلمان صرف اللہ کو مانتا ہے اللہ کی نہیں مانتا یعنی اللہ کے حکموں کو جو ہے پس پس ڈال دیتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا کچھ کر دیتا ہے لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے اور اسی طرح مومن مسلمان بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کی بھی مانتا ہے تو گویا انہوں نے عام موم مسلمان اور ایک اللہ کے بلی کے درمیان یہ بڑے واضح اور اچھے اور عام اور فرم انداز میں فرق بیان کر دیا تو رحم رحم مبارک کا مقدس مہینہ گویا اپنی مچھلی کو پسند کر دو ربیعت الجل نے جلال نے باپے کا کھانا توڑ دو ربیعت الجلال کے مومن مسلمان بندے ناپسندیدہ باپوں کو ترک کر دیا ربیعت الجلال کی طرف سے اگر حکم ہوا نا پسندیدہ آماد و کو توڑ دو مومن اپنی مرضی کو پتے کو ڈال دیا اور مرضی میں مومن مسلمان بندہ ہو جاتا ہے یعنی دس مہینہ ایک کورس کی طرح ہوتا ہے جب اس کورس کے اندر کوئی مومن مسلمان بندہ کامیاب ہو جاتا ہے عام دنیا والوں کا بھی ضرورت ہے جب کوئی مومن مسلمان بندہ اور کوئی سکول میں پڑھنے میں مسلمان بچہ سکول کے اندر وہ کوششن حاصل کرتا ہے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرتا ہے رفیع کی طرف سے اسی طرح یہ قانون دنیا کا ایک قانون اور سابقہ ہے سکول والے اس کو انعام لیتے ہیں اسی طرح دنیا والے بھی کامیابی میں انعام اور احترام کرتے ہیں یہ کے جلدور کی طرح بھی رفیع مسلمان فردوں کے انعام اور احترام اور رحمتوں کی مثلا بتاتے جب موبائل مسلمان پڑھتے ہیں رمضان المبارک کا عزت و احترام کرتے ہیں رمضان المبارک تقدس کا جہاز کرتے ہوئے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رفیع کے مطابق رفیع کے رکن مطابق بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہے گزارتے ہیں رفیع کی طرف سے بھی انعام اور اکرام ہوتا ہے کیا اکرام ہوتا ہے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں وہ میرا لہوا مسلمان بندے کے اگلے اور پچھلے گناہ رب اللہ معاف فرما دیتے ہیں تو گویا یہ جی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا لحاظ کرنے کے لیے اور کرنے کی وجہ سے رب العال کی طرف سے کتنا انعام اور اکرام ہے جی رب جلال دوسرے مقام پر قرآن مجید میں شہر رمضان اللہ انزلہ بیل کہ رب جلال نے قرآن بھی اس مبارک اور مقدس مہینے جی جلال جلال کے اندر نارج کیا شهر رمضان الذي انسل فيه القرآن هدل نافي وبجناق من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر صليت امرو ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أجام اخر يريد الله بكم الجسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العزة ولتكبر الله على ما نداكم ولعلكم تشكرون قص آية آل سيئة الإمام أعلى جل رمضان المبارک کے روزے کے چھ مقاصد کو بیان کرواتے ہیں سب سے پہلا مقصد جو کے اندر رفیع کرواتے ہیں وہ رمضان المبارک کے روزے کا مضحوم بیان کرتے ہیں دوسرا جو مقصد رفیع الجلال بیان کرواتے ہیں وہ رمضان المبارک کے روزہ کی مذہبی تاریخ جو ہے یعنی رمضان المبارک کی تصحیق کم ہوئی اور تیسرا جو رفیع الجلال مقصد بیان کرواتے ہیں وہ رمضان المبارک کے روزہ کی حقیقت رمدان المبارک کے روزے کی حقیقت کیا ہے اور چوتھے نمبر پر اللہ جلال الجام روزہ کی تجدید کے بارے میں ذکر کرواتے ہیں اور پانچویں نمبر پر رفیظ الجلال اس آئتے کریمہ کے اندر روزہ کے معذورین کے احکامات جو شخص مریض ہیں اور معذور ہیں ان کے بارے میں رمضان المبارک کے روزے کا کیا حکم ہے اس بات کو بیان کرتے ہیں اور پھر آخر میں پر رمضان المبارک کے روزے کے مقاصد کو بیان کرتے ہیں جو میں نے پہلے یاد کیے کہ رمضان المبارک کے روزے کے تین مقاصد ہیں لال لقم کہ تم خود تقیر اور پرہیزگار بن جاؤ لال لقم ستر شکر گزار بن جاؤ اور اس کے بعد تیسرا جو مقصد تھا لال اللہ تمے رسے کے کرنے والے بن جاؤ تو گویا ربی سل جلال پھر اسی ایسے کریمہ میں آگے اعلان کرواتے ہیں یہ تو کب لال تم کے بڑائی صرف اور صرف اللہ جل جلار کے لیے اللہ تو یہ ہے کہ رفیع کی بادانیت سے عمل ہوگا رفیع جلال کی توحید گا رفیع الجلال کو قطع ہوگا شریک مانے گا لات مانے گا پڑھنے والی دات ری ہے رشق دینے والی سات رفا زمین کی ہے رسال زمین بگڑیاں بنانے والا بھری رسال زمین کئی قسمتیں چھوٹی چھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا رسال گویا رقم कई नाथ वालों को नाथ देने वाली बुला अगर किसी को बेटे दे फिर भी गौरबी किसी को सिर्फ बेटियाँ दे भी गौरब ला अगर किसी को ना बेटे दे और ना बेटिया दे फिर भी गौरबाली और इसी तरह अगर मोहन मुसलमान पत्ते को बेटे और बेटिया लेके वापस ले दे फिर भी गौरफर आमी बेटे और बेटियाँ देने वाला रबरा लगी रिस्क देने वाला रबला लगी हर जगह ہر جگہ شہر بڑے پیارے اخبار میں اللہ جل جلال کی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے جب تیری شان کریمی سے نظر جاتی ہے جب تیری شان کریمی سے نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب دیے جاتا ہے وہ مجھے دینے والا ارے ہاتھ اُس ہی نہیں کہ جھولی میری بھر جاتی ہے رحمت اللہ تعالیٰ اپنی ساری زندگی کی العالمیت کا پرچار کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی ربول کی توار کرتے ہوئے گئے جماعت و کو جو پا دیا میرے پیر و مجھے ہمارا رہے گا کی کا اور اظہار اور پرچار ہوتا رہے گا تو کس طرح میرے پیرو و مسجد نے بھی اپنی ساری زندگی جس طرح اللہ جلالہ تلّی جلال وحدانیت کا اظہار کیا محبوب کے نمبر امامتن کیا صلی اللہ سلن کی ختم نقوت کا اظہار کیا اصابے کے اندر کا دفاع کرتے ہوئے خلاقائے کی عزت و عظمت کے ڈنکے بجاتے ہوئے وہ دنیا سے گئے تو اپنے سنی مسلمان بندوں کو جو ہے پچم کے اوپر بھی اللہ تبار مطالعہ کی وحدانیت کا اظہار کرنے کے لیے جان نہ مطلب کا وہ جو یہ دے کر گئے یہ ایسا پیار ہے کہ جو بھی دیکھنے والا مشرق دیکھے گا اس کے دل میں بھی یہ بات لگے گی ربد العال کی اظہار ہے اور جو سابقام دیا وہ کتابیں نہیں وہ بھی رفیظ ربارک روزوں کے حالت میں رہے اور رہے رفیع نے جیت دی اسی طرح روزے کی حالت میں رہے اور خلبت میں رہے رفیع جو ہے جبور اور اسی طرح میرے اور آپ کے معروف پہ نمبر ہمام علم سرکاری دوارا ندینہ نے تیس روز جو ہے روزے کی حالت میں رہے تو رفیز الجلال ہے میرے اور آپ کے اندر امام البی یاد صلی اللہ کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جو ہے قرآن نزید جو ہے لوہوز کے آسمان کے مقدس مہینے کے اندر تھا اور پھر وہاں سے جگہ بات گرے جس طرح ضرورت پڑتی گئی آمنا کے رات امام النبی یاد سرکار دوارم صلی اللہ علیہ پر تئی سالہ عربی کے اندر جو ہے قرآن نجیب ناظر ہوتا رہا اور کئی طرح جبراہیم علیہ مزید معروف رہے اور روزوں کے بارے میں کہ رمضان المبارک کی پہلی یا تیسری تاریخ کو سیدنا ابراہیم سعید اللہ علیہ السلام پر اللہ دس صحایت ناول کیے یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ یا تیسری تاریخ تھی اللہ نے مہینہ رمضان المبارک کا تھا سیدنا ابراہیم خلی اللہ علیہ کو سب صحیح سے عکاش کیے اور پھر ان یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ پر صحیح سے ناخل ہوئے ان کے ساتھ سو سال بعد سیدنا مسطا علیہ السلاطلام پر رمضان المبارک کی چھ تاریخ کو رفت الجلال میں قرآد سیدنا جام ملتا علیہ السلاطلام کو اکاؤ کرائی اور پھر توڑا جو ناول ہوئی شہید نام علیہ الصلاۃ السلام پر اس سے پورے پانچ سو سال بعد رمضان المبارک کیسلام پر ربیز الجلال کے بعد ناخل ہونے کے بارہ سو سال بعد اٹھارہ رمضان المبارک کو شعید السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انجیل ناول فرمائی اور پھر انجیر کے ناول ہونے کے بعد پورے ایک سو بیس سال کا عرصہ گزرا اس کے بعد ربیع الجلال نے امام العالم صلی اللہ وسلم پر چوبیس رمضان المبارک کی وہ دن تھا چوبیس رمضان المبارک کو آسمان دنیا پر جو ہے لبِ سے پورے کا پورا قرآن مجید آیا اور پھر آسمان دنیا سے آگے ربیض الجلال کے حکم کے مطابق جس طرح سنت پٹی گئی آمنا بلال محروب الربیز الجلال پر کئی سالہ کے اندر اللہ جلال انہیں قرآن مجید پورے کا پورا نالج کروا دیا تو گویا یہ جی رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر ہی کتابوں کا مجھول ہوا اور پھر انعام کر دیا کرتے ہیں جو سابقہ جلال نہیں کر پائیال میرے نادر اندر دیا ایسی پانچ باتیں ہیں کون سی ایسی پانچ اختیار کے طور پہ جب رمتان کی پہلی بات آتی ہے رمن مبارک کی پہلی آپ کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنوں پر روزہ تعارم اللہ مبارک رحمت کی نظر ڈالتے ہیں پہلا انعام خود یہ ہے سابقہ نہیں ہوا انعام اور زیادہ ہے تیسرا انعام کون تھا جو سابقہ امتوں سے نہیں کیا امت محمد وہ لیکن ہم ہے رمضان المبارک مہینے کے اندر ہر روز جسمت المرداس کو مسلم بنواتے ہیں جنت المرداس کو سجاتے ہیں کہ میرے موم مسلمان المبارک کے لوگوں کے اندر گرمیوں کے دن کے اندر عوضے رکھتے ہیں مشقت برداشت کرتے ہیں جنت میرے موم مسلمان فنوں کے لیے آراستہ ہو جا میرے موم کے مسلمان فنوں کے لیے مسکن تاکہ جب سے میرے پاس آئے تو میں جس نسل کردار کی بلندیاں تا کا ہوں اور اس کے بعد چوتھا انعام کون تھا جو چوتھی خصوصیت یہ ہے امت محمدیہ جو ساتھوں میں رفیب نے نہیں کی کہ رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر و کی دعا کرتی ہیں اور پانچواں انعام کون سا ہے پانچواں انعام یہ ہے امت محمدیہ کا امتیاز یہ ہے سابقہ رفیع نے یہ انعام نہیں کروایا کہ فرشتے امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے رات اتفار کرتے ہیں تویا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ پانچ ایسے انعام جو ربیع الجلاد کے محبوب پیغمبر نے بیان کیے کہ پہلی امتوں پر ربیز الجلال نے یہ انعام نہیں کیا اور پھر اس سے بڑھ کے کون سا انعام حبیب سے ہے حبی سے اس کو کہتے ہیں کہ فرمان تو ربیعت الجل کا ہو لیکن قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو ربیز الجلال اپنے محبوب پیغمبر کو فرماتے ہیں میرا محبوب پیغمبر اون کا آنا الجزابی کہ روضہ خالی میرے لیے ہے اور اس کی جزاب ہی میں خود دوں گا تو پھر پر باتیں ہیں کس طرح رپے لوگ جرات جزا دیں گے روایات میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا محفل کا میدان ہوگا نقشہ نفتی کا عالم ہوگا کچھ لوگ جو ہیں دسترخوان لگا ہوا ہوگا دسترخوان سے طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ جو مومن مسلمان بندے وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دسترخوان سے کھا رہے ہوں گے ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا ہر بندہ نقصہ نفتی کے عالم میں ہوگا یہ بالکل بے فکر ہو کے دسترخان سے طرح طرح کے کھانا سوال کیا جائے گا یہ کون انسان ہے تو محمدیہ کے مقدس مہینے کا تقدس رکھتے تھے اور یہ ربعید الجلاد کی طرف سے ان کی جو ہے جو ہے ان کے انعام اور ان کے اقرام کا بندوبست ربیع الجلال کی طرف سے کیا گیا تو کتنا انعام اور اقرام اور پھر آج ہمارے معاشرے کے اندر میں اور آپ کی وجہ سے لوگ بات کر دیتے ہیں اور بڑی بات کر دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ تو وہ رکھے جس اندر دھر کے اندر گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے گزرے میرے بھائیوں اس بات کا لحاظ اور خیال رکھنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے شاعر اسلام کا یہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ وہ رکھ کے لیے کھانے پینے کے جس کے پاس کچھ نہ ہو میرے بھائیوں علماء دین کا کرام فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو شخص یہ شخص کہتا ہے یہ بات زبان سے کہتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں علماء دین بھی کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے اسے چاہیے کہ دوبارہ اپنے اسلام کی تجریف کرے اگر شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجویز کرے اور بے فلام کے طور پر اختصار کرے میرے بھائیو اور آج میں اور آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کا جو ہے شاعر اسلام کا مذاق اڑانے کی وجہ سے انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اسی طرح میرے معبول کے اندر امام البیا صلی اللہ علیہ کے ایک صحابی سیدنا سید آبانا جو ری رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے فرماتے ہیں کہ نام کی یاد صلی اللہ علیہ میں چاہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا خواب کے اندر میں نے دیکھے مجھے کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے کہ جن کے, سے خون رہا تھا اور ان کے چبروں جو خونوں ڈالے گئے اور یہاں پر مطلب جواب کا یہ جو عقیدہ بھی ہے میرے پیلوں کو چند مولانا کا بھی مدر حسین اللہ عمر صدہ نے اپنی سنیا پر یہ بتایا کہ امبیا کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے اور ایسے نہیں بتا دیا امام فضالی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب اربعین کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء کا خاط وہی ہوتا ہے گویا محبوب پیغمبر خاص میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اذا کیا جا رہا ہے ان کے جو ہیں چپڑوں کو اور ان کے جو ہے چہرے کو اور ان کے ہونٹوں کو جو ہے شکنوں کے ساتھ جگڑا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ان کے جو ہے منہ سے خون جا رہا ہے محبوب پیغمبر صاحب میں نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جواب دیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ لو، لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے تھے رمضان المبارک کے روزوں کی تقدس کا تک نہیں رکھتے تھے اس کا تقدس نہیں رکھتے تھے رمضان المبارک کے تقدس کو کمال کرتے تھے یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وہ امتی ہیں اور انہیں یہ احساس کیا جا رہا اور پھر رمضان المبارک کا مقرد مطلب مہینہ صحیح رہائشات اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تو امام النبیا صلی اللہ علام کا رنگ تبدیل ہو جاتا رب اللہ کے محروب کے اندر کثرت کے ساتھ عبادات کرتے اور کثرت کے ساتھ جو ہے نوافل ادا کرتے اشاعت کا مقل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جب کوئی مومن مسلمان بندہ نقل ادا کرتا ہے تو رفع الجلات اس کے فرضوں کے برابر ثواب ادا کرتے ہیں اور اگر کوئی مومن مسلمان بندہ فرض ادا کرتا ہے تو رب اپنی معروف کتاب میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں رمضان, و فن رمضان, و فن رمضان جو ہے پانچ انصاد کا مجموعہ ہے پانچ حلقوں کا مجلوہ ہے آپ کی جانبین جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رمضان المبارک پانچ حرفوں کا مجلوہ ہے اور پہلا حرف جو راہ ہے اس سے مرام لیتے ہیں کہ اب رضوان اللہ یعنی جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اس کا خیال کرے گا رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے روزے رکھے گا تو رب العالمین اسے اپنی رضا عطا فرمائیں گے آگے دوسرا حرض جو ہے مہیم ہے اس سے وہ مراد لیتے ہیں محابط اللہ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے تو رب العالمین کی محبت اس شرق کو حاصل ہوگی جی اور اس کے بعد تیسرا عرص جو ہے سواد ہے اس سے وہ مراد لیتے ہیں زمان اللہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا تو رب العالمین اس مومن مسلمان بندے کی جنت کے شامل ہوں گے اور پھر اس کے آدمیوں کا ہم جو ہے وہ فرماتے اپنے عادق ہے کہ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا تو گلفت اللہ اللہ تلاد کی ارفت اس کو کس مومن مسلمان بندے کو ہوگی اور آخری حد جو ہے نور ہے جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا تو وہ من دور و دور اللہ کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا تو اللہ اسے اپنے نور میں سے کس حصہ عطا فرمائیں گے المبارک کی یہ کام جو واقع بتاتی ہیں انداز میں اور پھر مسان المبارک کا روزہ رکھے گا احتساب کی نیت کے ساتھ تو ربی سلجلہ یعنی بیس رکاشدہ کرے گا یعنی ربیع الجلہ مومن مسلمان بندے پہ یہ ارام اور اکرام ہوگا ربیع مومن مسلمان بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو کتنی ربیع الجل طرف سے انعامات اور کتنے انعامات ہیں کسی شاعر نے بڑے پیارے ارداف میں یوں بیان کر دیا یہ ماہر مقدس ہے بہاروں کا سماں ہے یہ ماہر مقدس ہے بہاروں کا سماں ہے ہر اونچے اسلام جہاں رکھ کے چنا ہے ہر مسافر کی بہار ہے ہر ملک میں اسلام پہ قابل کا سما ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعلق ہمیں بھی رمضان المبارک کی مقدس شہریوں کا عدد احترام اقلامت کی سرمائے اور دن کو رمضان مبارک کا روزہ رکھنے کی اور میں رمضان کرنے کیفش تا فرمائے کرتے رہا بن